و صفا وفا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واتوا الصواب بالحق واتوا الصواب صدق الله مولانا العظيم الله وملائكته يصلون على نبی یادینا من سلو السل مو tasleema zauq <laughs> کا, کا یا سیدی یا محمد رسول اللہ ہم تو سنات درود دے ختم لمبیا لہو تحیت و سنات باد قادر مطلق جل جلا لو ہو عزم و برحان و بار اندر دعو فریاد و مالک جلام کریم سونا بندہ چیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن ہر طرح نی غلطی خطا تماف نالینا کے صدقہ میں جناب جس موضوع کلام کرنا اس کا عنوان ہے انسان کیڑی چیز واقع آتن انسان بند ہے عنوان موضوع دوبارہ پھر سن لو گے انسان واقع آتم کیڑی شہر اللہ تعالی وارگاہ اللہ سمجھانے دی توفیق نصیب فرما غلطی وخاط محفوظ فرما میری جانور سارے رل کے عمل دی توفیق نصیح فرماوے اور اپنی زندگی اتباع شریعت د آدات و نبی علیہ دی سنت شریف یاد <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> رکھو بندے مومن اندر اگر ایمان ہے تو ایک ایمان اس کا یقینا کا یقیناً خدا کہ میں اپنی زندگی نوں، اپنی اٹھ بیٹھ نو اپنے طور طریقہ اس ذات درقیا کے مطابق کرنا جس ذات دے بارے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسور لاہ سو باتوں ہسانا <تصفيق> بات نظر <تصفيق> تجھے جس آخری ہر ایک دس اپنی اپنی ہوسند اپنی اپنی میری بات سمجھنا ہر ایک ہر ایک پسند اپنی اپنی میرے لفظوں تے توجہ کچھ چیز ایسا نا جہاں مین پسند ہو گی عین ممکن ہے جناب پسند نہ کچھ کچھ کام ایسے نے جہاں جناب پسند ہو سکتا ہے میرے پسند نہ ہو یاد رکھو ہوں اللہ تعالی ذات غیب الغیب ہے اس کو حوا سے خمسا دلوم ہی نہیں جا سکتا نہ استا لا تر ابسار کو خورا حبیب خدا دکھا نہیں ربنی تک کسی دکھ کے صلاحیت نہیں موسا کلیم ورگا ہوئے لاہور بولا لم دن تر نا سن سک اس کی آواز ہے ہی آواز تو نہ چھوٹے ہوں سان کس طرح معلوم ہو گن لگ رہی ہے کسے بندے کے سامنے گل کر رہا ہے میں تیرے گفتگو کر رہا کلام کر رہا بندہ چہرے والسوس کر لینا یار یہ میری گل اچھی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی پسند ہے اے گل رب نسند نہیں یہ تریقا رب نسند ہے یہ تریقا رب نسند بندہ کئی بعد پوچھتا یار نہ چہرے تو کچھ استراب سی گل نہیں لگھنا اچھا نہیں سی اے کام کرنا اچھا نہیں اے گل رہی یہ تھوڑی جیلا رہا گل جو میرا مقصود ہے وہ جناگر بیٹھ جائے گی ادھر ویک سو رب سونے کی ذات پاک سا ویک ہی نہیں سکتے نہیں لگتی لگتا نہیں لگتا رب فرمفی نہیں میرے یار نو میرے یار نہیں ویکھ سکتے کم از کم گلا سینا گلایا ہے نہ جنہ نے میرے نبی ہر ایک گل نو محفوظ تک پہنچا دیتا ہے کسم خدا دیتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، میرے حضرت فاروق آدم، خلیفہ رسول نبی علیہ دے امت دا دوسرا خلیفہ امیر بیٹے کار کیا ہوں دا سی؟ بس اونا دا کم کیا سی؟ ہر وقت رسول پاک تکتے دے منہ شریف چیز گال نکلنی وہ بھی محفوظ کر لینی ہے ہر کم ہر عادت اٹھ بیٹھ چال حرکت سب محفوظ کر لینا سجے کھپے اگر آپ کو حاجت ہے پیشاب کرنا ہے کھانا وغیرہ کھانا ہے جانا پی گیا ہے آپ نے اپنا ایک غلام صرف اس کام واسطے منتخب کیتا ہوا سی کہ میں جدو چلا جاواں تو حضور دی ہر گل ہر عادت ہر حرکت اور ہر حسلت نوٹ کر کے میرے تک پہنچا دینا میں چاہنا ہاں کہ میری زندگی کی ہر ہر گل ہر ہر حرکت مدینے تاجدار مدینے تائیدار سنت اور طریقے کے مطابق ہونی چاہیے جنابر چاہ اگر میں میں اپنے موضوع تو نکل یہ نہیں طرح کرتے جس طرح دی کوشش دیکھو نا ایک صحابی جا رہے نے تے سوار نے درخت دے تھلو گزرے سابی پوچھتا یار گل یہ سر نیواں اگر شاخا کرن دا مطلب بنتا ہے جنابوں کوششان ہی مل جان کوئی شاخ ٹکرا جان جنابوں کے دے سیر دے نال ایسا تے تو نہیں سی ہونا سابی نے رو کے آخر گل یہ میں ہزور پاک تو گزرا سا بس انج ہوا اس وقت شاخا دار نیویاں سن ہزور تو گزرے آپ نے اپنی سیر نیوا کر لیا آپ نے سیر نیو کی لگے ہیں یا نہیں میری گل جی رابر نے سمجھی ہی نہیں سمجھی آخ آخری پیار اس محبت اس مننا بس یار ہزور پا کے نے تو گزر پا انج کیتا سی کسی کو زور سوری میں محنت کر کر کے کر کر کے کے رکھ دینی ہے جدو غیر ہوشک عشق سچا قسم خدا کر کے آنا نظر نہیں سچے نہیں ہٹ دیکھتی ہے کم نہ کا رہے یار راضی ہونا چاہیے میری میں جناب جنابروں نے موضوع چاہتا میں بنیاد بنائیے میں کی جانوروں سنانا ہے کہ انسان یاد رکو انسان کیری شہنال باقی آتا ہے اے باقی آتا انسان بن گیا ہے اے کیری شہنال بندہ ہے اے میں جناب رہاں موضوع سنانا سمجھانا ہے جناب رہاں دیت پوری توجہ ہے زرزاقون البولو سبحان اللہ بنیاد سمجھو ایس گلتے کائنات دے لوگا دا اتفاق ہے ایس, ایس گلتے کائنات دے لوگا دا انتفاق ہے انسان مہد شکل و صورت دا نام انسان نہیں میں میں پیش اتفاق ہے ہے سے چاہے مسلمان نے چاہے کافر نے میں دلیل پیش کر رہا شکل آخر؟ isti... نہیں تو ساکھو دلیل, میں قرآن مجید جو دلیل پیش کرنا ابو دی لہب میں جناب دسا لفظ ابو اگر اس لفظ آ رہا ہے کوئی جاندار ہو فرق کیا ہو جیسے ابو مانا باپ وسی ورنہ ابو کیا کریں گے والا جس طرح کہ مٹی یہ بے جان ہے یا جاندار ہے بے جان ہے زیادہ ابو تراب تراب دا باپ نہیں بلکہ تراب والا اس طرح ابو لہب لہب کیوں اوندے ہیں شولے نو اوندے بے جان ہے یا جاندار ہے بھیجان چاہی ہے نا ابو لہاب لہاب دا پیو نہیں بلکہ لہاب شولے والا انتہا رنگ سورت ایسی سی سورت ایسی کہ جرہ ویخدہ سی نا اس طرح چہرے, چہرے گیرے رنگ سی شولے مار دی سن پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دیگو نے ہتھ اٹھایا ہے نا ہتھ اٹھا کے آخدہ ہے محمد عجد و حضور پاک نے اعلانِ نبوت فرمایا آپ نے فرما خدا ہے سدیا سد سد تب بن لکارا ادھر اشارہ کر کے کہ تب لک ماض اللہ اے محمد ترباد ہوئے رب نو گوارا نہیں ہوا رب نے جبرین سنیا کی بکواس کی کہ تب یدا ابھی تب جا کے تبت یاد ابھی لاہ دے تو میرے آپ دیکھو بولنا ہوئے جانور انسانوں کا سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی رب فرما سنڈ اتنے ہو سڈ اتنے کیا متعلق مورا لانا نے اگ دیا مورا لانیا نے کہ سنڈ کھین ہوتی ہے انسان دی ہوتی ہے یا ہاتھی دی. سورتراہیل پڑھو پڑھو سورت مریم پڑھو پڑو انبیاء پڑھو حج پڑھو مومنون پڑھو تسا سورت النور پڑھو فرقان پڑھو شہرا پڑھو نمن پڑھو پڑھو کبوت پڑھو روم پڑھوان پڑھوی میں سجدہ پڑھو شہرا پڑھو پڑھوان پڑھو سورت الجاسیہ پڑھوکا پڑھو محمد پڑھو فتح پڑھو گجرات پڑھو پڑھوت پڑھو پڑھو نظم پڑھو کمر پڑھو رہمان پڑھوا پڑھو سورت الحدید پڑھونا پڑھو پڑھو سورت پڑھو جمع پڑھو منافق پڑھو تاریم پڑھو ملک پڑھو قلم پڑھو ہاتا پڑھو مہارج پڑھو پڑھو پڑھو مزمبل پڑھو پڑھو قیامہ پڑھو تہار پڑھو سلاد پڑھو نابا پڑھو نازیات پڑھو آباسا پڑھو تقویر پڑھوطار پڑھویر پڑھوا پڑھو پڑھوا پڑھو جلدیات پڑھو پڑھو سورتر پڑھو اثر پڑوزا پڑھو پڑھوش پڑھو ماحول پڑھو پڑو پڑھو اخلاس پڑھو پڑھو ناس پڑھو پوری تعنا جان مرضی صورت پڑھ قسم خدا ہی پریشان ہے بڑے نے کسے تھا پہ بھی انسان نہیں فرمایا جو انسان فرمایا نبیا نو فرمایا ندیاں سچے سمجھ کہ کوئی نظر جو کل بولو سبحان اللہ یعنی یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید انسان ہر انسان شکل و سورت بامی انسان ہے مگر ہر ایک انسان انسان انسان آخر تیار نہیں آ جاؤ پاسے یورپ والے پاس آ جاؤ انگریز والے آ جاؤ جی ترقی یافتہ اپنے آپ نے کتاب سن چاہے نبی نے چاہے ولی نے اولی مکردی اولی نے سارے بارے آخر زندگیاں انسان نہ سن دیا جانور آیا سن دیا ڈنگل سن جان جنگ گی جی نہیں جانا ہر ایک انسان واسطے تیار نہیں شکلوں سورت انسان مگر جانوروں بد کر اس طریقے کافر ہیں انگریز نے وہ بھی سمجھتے ہیں ہر ایک انسان انسان نہیں شکلوں انسانسان انسان, انسان نہیں ہے اور اختلاف یافتہ بنتا ہے, اچھا ہے, ہے اور واقعہ تن ہی انسان بن جانا ہے اس گل اختلاف ہے وضاحت کرنا وا دو لفظوں نتیجہ پیش کرنا کافر رکھتا ہے انسان سامان بنتا ہے اللہ کا قرآن آخری انسان رب رحمان نال یہ گل سمجھ آ رہی کو کوئی نہ آ رہی ہاں گھج رہا ہونا اور یہ گل کہ ہوگی نگاہ ہر ایک بندہ قدر والا نہیں ہے کئی نو ویک مڑ ویک دارتا کر دوار کر دئی بندے ایسے بھی ہے شکلو سورت ہے کد کاٹ ہے ہاں ادھر ویکو اندھی رنگ روپ بھی ہے مگر انہوں ویخنا گوارا نہیں کرتے کافی بھینا گوارا کرتے نہیں کرتے یہ تو پتا لگا کہ میاں ہر ایک انسان کا ہر ایک انسان انسان نہیں انسان یاد رکھو کافر ہے انہیں بھی ایک معیار ہے اسلام ہے ان کا بھی ایک معیار ہے کافر کو ہے یہ درویش کردار ہوسانیت ہونے ویکنا سامان ہے دولت ہے مال ہے پیسہ ہے چیتی ہے سازو سامان دنیا دے ہے یا نہیں اگر مرنا انسان ہے اگر اخلاق کردار بیٹھن بیٹھ والا شرافت آدانی درویخ کردار ادا چنگا ہوئے کہ فرشتے بھی آخر کیا بات ہے وہ چرچے اسمانہ ہوی ہے ہیا نو ویک کے شرماج جان سونے درویخ اگر جے پیسہ نہیں اگر جے لباس نہیں انسان پیرس جی ہوا ہو یہ دروے آلہ لباس ہوپرا بیٹھا ہوتا کردار آلہ ان کی آدت آلہ ہے خلاق آلہ اپنے رب نہ تعلق جوڑا اپنے اپنے, نبی دا بنا گیا ہے، اپنے گلے نبی گلامی پا گیا کوب لال امی دیا انسان بھی بنا چھڑ دا ہے بے تاج بادشاہ بھی بنا چھوڑتا ہے ساتھ دمکتی وجہنا نے پرشانی تھی نہیں محسوس کر رہے توجہ ہے اگر ازاو خنال بولو سبحان اللہ <تصفح> اینی بات ہے جناب انہوں نے پتہ لگیا ہے یہ نہیں لگیا یہ نہیں ہے میعار اسلام کے کول بھی ہے ایک گل کیوں کی تھی جا رہی ہے اس واسطے کر رہے ہیں کیسا مسلمان اخوانے ہاں مگر سادھے کول میعار تکڑیاں تراجوے کلے روزے کلیا حج کلیاں جکاتا قسم خدا دی کر کے آنا کیا مت والے دن سارے چھٹکارے کا باعث نہیں بن سکیاں سڈا چھٹکارا کدو ہوئے گا اصل رات بار اندر بارگاہ بچا گے جس وقت سارے کو اسلام ہویا ہویا اگر دا تکڑی وٹا دے پھر ابو بکر شدید اسمان والی ورگے قسم خدا دی, دی, نکاح دی اندر اور گھٹیا انسان بندے نے تکڑی جی میرے محمد مستفا اسلام امت دا عمل لکھیا گیا گیا ابو پلہ بھاری ہو گیا سمجھ آئی کہ کوئی نہ جو ہے بولو سبحان ادھر نہیں سڈیا سوچا بھی یہی بن گئی کر لوں ساری سوچا بھی کیوں ادھر ادھر ویکو کپڑا ہے نہ کپڑا کپڑے محل لگ جائے نہ کپڑے محل لگ جائے چہرے داغ آ جائے بدلنا بدلنے بے نا نا جار بدلنے بدلے سویا اللہ تعالیٰ نگاہ اللہ تعالیٰ دل ویخ پہ دل ویخ اسلام آلا دل سوال کپڑے میلے ہوگا گزارا ہو جائے گا دل میلہ ہویا گزارا نہیں ہونا سادے نہیں سوچے تاں کر کے جسم دا دا کپڑے دا داغ دا داغ ہے بری خسرت دی کوشش نہیں کرتے کر سونیا میرا نبی قسم خدا دی کر کے آنا جگ نوارن نہیں آیا تیری میری آدھات سوار اب دنیا لا وی مارا تیار ان مام خراب دنیا لیا مارا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے فرمایا میں دنیا کے دن اندر دنیا کا دن جہان سوارن نہیں آیا سوار و بچا دنیا کا سازو سامان نہیں بلکہ انسان بنایا قسم خدا دی کر کے آنا انسان بن گئے ہر شاید دی خدمت ساز سازو سامان بنا کے ونس بنیاں بنا کے سینسی اچھا انسان کی خدمت کر رہے ہیں انسانیت دی خدمت کدوں ہے انسان انسان دی انسانیت نو ختم کر دینا انسان دی خدمت نہیں ہے دوبارہ انسان نے بڑا کچھ صرف ایک شاید اشیاء اچھا بنا کے انسان کی خدمت کر رہے ہیں انسان دی خدمت کر رہے ہیں با بھی ہدیسا پڑ پڑھ کے چن بند ہے انسان کی خدمت کرے انسان کی خدمت کرے چنگا بند ہے چودی بھی بڑی خدمت ہے دیکھو کنی بنا اور کی بنا دیتا ہے نے تک نہیں بنا دیتی دیکھو کن کے مگر, مگر لیا کیا ہے انسان کو, کو کھو کے انہوں نے آخنا انسانی خدمت کی ظلم ہے انسانیت کی خدمت کیا ہے میں کوئی شاید بنا کے نہ دے مگر انسان, انسان بنا دیتا جائے توجہ ہے کہ کوئی نظر آ جاؤ بولو سبحان اللہ پہلی دلیل جناب پیش کرنا یہ دسو اشرف المخلوقات کون ہے ساری مخلوقات رب نے کائنات بنائی ہے رب نے کائنات بنائی مگر سارا اعلی کنو بنایا اشرف المخلوقات کون ہے اشرف المخلوقات کون ہے رب فرمایا اسا بڑا سونا بنایا بڑا سونا بنایا آسمان بنایا زمین بنائی رب چن سورج بنایا تارے برائے رب العالمی پرانی مجیت مولا قال انه الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الذي خلق سما سموات طباقا ما ترى خلق الرحمن من تفاوت رب العالمين فرمانداه اسمان دي گل کر کے رب نے انی الدنيا بمصابيح وجعل الله رجوم رب لال ملدہ عمارت وڈی ہوئی ایب کسی نہ کسی تے کوئی نقش کسی نہ کسی تھان کمی رہی ہے رب المین فرما آسمان والی سب دا کا سات آسمان نا نو بنایا تبک بتب بنایا کرجا برجا بنایا پہلا فر دوسرا تیسرا چوتھا آسمان سات آسمان بنائے بغیر ستونا کسی تھانے کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا کوئی نقص نظر نہیں آئے گا کوئی کمی نظر نہیں آئے گی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا پر انسان ادر ویخ رب فرمایا اس سونا بنایا،, اسا ترخ بنایا بڑا سونا بنایا رب لال تریف مگر سونا نہیں فرمایا زمین بنائی رب نے نہیں فرمایا بڑا سونا بنایا اے اے اے اے اے، پر جدو انسان کی گل آئی ہے رب لالمی فرما بتی نی بیں احسن بری رب لال کریم نے فرمایا اصل انسان نو بنایا لخد انسان سونا بنایا انسان نا سونا بنایا رب لالمی آسمان زمین بنا کے یہ نہیں فرمایا بڑے سونے پر انسان کی گل آئیے وہ انسان تیری میری گل رب فرماند بڑا سونا بنایا اکا لائی ویختے ہونا پھر تینو اصد کا بنایا تینو منہ نیواں نہیں کرنا پہنتا وہ پورکی اٹھانا ہے منہ پا لینا ہے اپنی تخلیق وال مدغة فخلقنا المدغة عزاما فقسونا العزام لحماء ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن فتبارك الله أحسن فتبارك الله أحسن, أحسن الخالقين العالمین تیرے میرے گلا کرتا ہے فرمایا فل الا فل خلق دا بم اے اے رب لالمی فرما بڑا فخر کرنا ہے بڑا دے آپ رو سمجھ لینا ہے میرے کو بڑی صلاحیت نے میرے کو بڑا بازو زور ہے میرے دماغ دے اندر بڑی سوچ کی طاقت ہے بڑی انسان تینو سوچنا چاہیے تین کہ شہ تلایا ہے تو جو ہے بولو نا سبحان اللہ فخرے انسان وہ آکڑ والے انسان وہ غرور کرنے والے انسان تک پور کرے انسان, انسان بازو بڑا زور ہے میری اولاد بڑی ہے, میرے مال بڑا ہے میرے رب لال فرما دا حل تین رب لالمی فرما دا ہے انسان آ تر پیو وقت نہیں آیا تیرے پیو وقت نہیں آیا تو شی ام مجرا بھی نہیں سے تیرا ذکر بھی نہیں سی تو اس قابل بھی نہیں سے کہ تیرا ذکر کیتا کیا من می نتفت ان امشاج منی کا کترا سنی کا کترا سے ہاں دروے قابل ذکر شے نہیں سی اج تے بڑیاں تریف ہوں نے بڑا خوش ہونا ہے ہاں میرے کمال آدیاں گلا ہو رہی نے میرے کو کل بڑی کلے لوگ بڑیاں تریفا کر رہے نے میرے کو بڑا ہونر ہے لوگ بڑی تریفا کر رہے مولا کی سا فرمایا مین سے مولا سولا قطرے دترے اکھا نے کن دے نے اکل دیتی دماغ دتا ہاتھ دے پیر فرمایا ارد کی مولا کیوں فرمایا نب تلی آزمائیے سی آسائیں سائن آزمائیے سی اص آزمائیے سہی اہ دے نے شکر ادا کرد یا نہیں نے شکر ادا یا نہیں شکر ادا یا نہیں شکر ادا یا نہیں شکر ادا یا نہیں کربلا ہے لوک اپنے مولانا جوڑ لو انسان نو غور کرنا چاہیے وہ انسان کترا سا ماں کے پیٹ کے اندر رب لالمی تیر میرے پورزیا نو تیار کیا ہے تیرے میرے آزار نیار کیتا ہے، یہ درخ اور نفرت والی رب لال ماں چلا کے رب العالمین فرما دے میں جی چاہنا وا اولا بنا چھڑنا وا کالا تے کالا بناو گورا تے گورا بناو تگڑا تے تگڑا بناو کمزور تے کمزور بناو اگر میں چاہے پرتہا بناواں چاہے چھوٹے پرت والا بناو چاہے جناب والا بناو چاہے بڑی اقل والا فی رب لا لمی ماں دے پیٹ دے اندر انسان نہ دیا سورج بنا کون یار یہ ترویش اگر رب انسان نہ بنا جانور بنا دینا تو تی کی کر جی تین انسان بنایا یہ درویخ اندر چھپ جانا ہے اندر مولا قدرت چلانا ہے جناب والا ہڈیاں فتبارک اللہ ہوا سال نکھا لکی کی بن جانا ہے یہ تھی کا کی بن جانا ہے یہ تھی کی بن جانا ہے وہ سجنا یہ درویخ جے مرنے آئے جے مرنے آئے یہ دروے جانور مر جاوے ان روڑی تھی جانور نے کتے کھانے ہل کتی ہے کتنی توہین پر جی انسان مرد فرمایا وہ قبر کے اندر محفوظ کرو پہلے جی بنایا ہے پردی بنایا ہے بکھرنا ہے ہونے کے آزاد جدا ہونا ہے وہ بھی پردیا ہو انسان دی قدر بے قدری نہ ہو فقدرہ مسطار ہو ہو ہو رب دے کے بھی احسان بن رہی ہے جدو کاجوا کا زور مک جاوے ہاتھ دیا طاقت تا مک جان لیا طاقت تا مک جان بندہ دھرتی تے بھار بن جاوے نہ گھر والی گل سنے نہ اولاد پروا کرے اولاد اپا اے بول دا بولتا رہتا ہے سارے کن کھانا رہ جاتا بندہ زندگی رب فرماخ اگر رب سونا سجا دینا زندگی ہمیشہ دی دین اے جوانی کے اندر بچپن کے اندر پٹھے کرتوت کر کر کے جوانی کے اندر ہی بڑی بڈیا جانا سی جو رب پانا رب سجا دینا رولائی رکھدہ رولائی رکھدہ رولا رکھنا ان کو پوچھنا احسان کیا سالے ماں وہ جو مرضی پیا کر پر میں یاد تے کر وہ جنے بنا والے نے احسان فرما چائے تو جو ہے سجنا دراز بولو نہ دلانو جندرے لگ گئے یہ قرآن والے قرآن والے ہاں قسم خدا دی کرکیا نا رب نے کی نات دا نظام بنایا یہ جرا پوری ترتیب چلایا. ان اندر بڑیاں حکمت رکھیاں نے ان اندر اپنی قدرتوں دے بڑے نظارے رکھے ان جناب والا رازی اگلہ نے. خیل سونیا. اشرف المخلوقات شایوی رب العالمین. انسان نالو ہے. آسمان ہے. ہے پر انسان تو دے دے بڑا چھوٹا ہے زمین بنائیے رب لالا مجھ کریم نے انسان نہیں کیوں رب is the one who created you what is in the earth is the one who created you فرمان جو کچھ بھی بنایا انسان تیرے واسطے بنایا انسان بنایا انسان انسان نو اپنی عبادت واسطے بنایا انسان نو اپنی یاد واسطے بنایا دور پک بھى بولدى ربل جال لك برو براش ہے والسماء بلاه وأنزل من السماء معه فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزاد وأنتم تعلمون نتوزميك ليه نعي أسمى كليه نتوزميك جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے توجہ نہیں فرمائی میں درد بولو نا سبھان لو سجنا جائنات بھی ہارچا ہے رب العالمین انسان وا بنائیے انسان وا بنا انسان او واسط اپنے واسطے بنایا ہے پھر یاد رکھ لے انسان، اگر آخ کپڑے نال بنا گا وہ زالماں کپڑے تیرے وا بنے نے تو تپڑیا واسے نہیں بنیا یہ تو تپڑیا وا نہیں بنیا وہ جتی وا رب العالمین بندہ رب کی نا فرمانی کرے بندہ رب العالمین نا فرمانی کرے حرام کھائے چوریاں کرے جتی میری انسان نہیں جانور ہے ادھر کپڑے چن میرا نیچ چیز ہاں کرتا تو انسان نہیں بن سکیا ہے انسان کے راوے گا رب لالمی وہ جدوتی ہرش ہے انسان واسطے بنائی ہے رب نے انسانیت کا کرار فرما يا بالعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر تباسوا <تصفيق> بالصبر مولا چالا فرما ہے مولا چالا نے فرمایا حبیبا تری زمانے کی کسم ہے تر زمانے کی کسم ہے وہ تر زمانے کی کسم ہے سارے انسان دے سارے انسان بربادی سارے انسان تباہی نے ماؤلہ فلاح انسان گیا مالا فلانے دیکول. بڑے پٹرول پمپ نے گاٹے مالا بڑے پلازے نے گاٹے بڑا پیسہ بڑی دولت ہے مولا کیڑا ہے کامیاب کیڑا ہے فرمایا منوام پلال پاوے کالے رنگ کا ہو اندر ٹوٹی ہوئی جی جسم سے پاٹیا ہوا لباس ہوئے سار کا غلام بن گیا ہے دنیا گھران قرآن شریف لو قرآن قرآن شریف لو لو لو توج ہے سجنا درا دکھ نل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ ذرا اچھی سبحان اللہ تباہی دنیا فلانے کو گیا رب نے ہاتھ لیا پیسے آنے ہاتھ نہیں رب العالمین ہاتھ ہے ہاتھ ہے جن اپنا عمل چلا کر بابے فرید پکڑ ہے لحاف دنیا کا سازو سامان ہو غلامی نہ ہوف نہ ہونے دے تاجدار دی محبت نہ برباد ہو گیا ہے تر گیا ہے عمل چنگا ہے تر گیا ہے Amen. Mm -hmm. ہے مولا تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ بے شک وہ لوگ جنہ نے کفر کیتا ہے رب یہ فرما پیسہ نہیں جنہ کو دولت نہیں جنہیں مال نہیں جنہ کو رب فرما جنہ نے کفر کیا منہ یاد پیچھے نہ چلے ان جنہ نے کفر کیتا کفار تے کفر ما تہوار مر گئے فرمایا قیامت مت دن گا اگر روئے زمین روئے زمین والا اگر روئے سونے ہوئے ہوئی رکھ لے پر سان کر دے رب فرما فلاں یوک والا می ناہ مل اردا رب لا زمین فرما پوری سونے کی بری ہو انسان نو رب د بچا سکے گی پر جن نے ایک بار اخلاص نال لائی لائی للہ پڑیا ہوئے گا رب اخیر تو دستوں جاتا فرما کے چنت دے چھوڑے گا ان شاء اللہ مزید قرآن مجید بارکلے دیا میں اگلی باری پیش کرا اللہ تعالیٰ دی دن اللہ تعالیٰ